چوتھی غلط فہمی تھی کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اگر ہم یہ بھی مانیں کہ غلطی ہوئی ہے ان سے تو غلطی ہوئی ہے غلطی کس سے نہیں ہوتی وہ مشتحد ہے اگر مشید غلطی کر لے تو اس کو ایک ثواب تو ملے گا تو اس کو ایک ثواب ضرور ملا ہے میری گزارش یہ ہے پہلی بات یہ ہے یہ کس نے کہا کہ, مجد... کہ وہ مشتحد عالم ہے کیا وہ عالم ہے وہ خود اس کا انکار کر رہے وہ کہتے ہیں ماں پالب علم الحمد للہ اسی کے منہ سے ہم نے سنے وہ خود کہتا ہے اور معتبر علماء میں سے کسی نہیں کسی نے بھی نہیں کہا کہ وہ عالم ہے آج تک میں نے کسی کو سنا نہیں دوسری بات یہ ہے اس نے فتویٰ کس چیز میں دیا کی چیز میں دیا کوئی حیض کے خون کے متعلق فتویٰ دیا کہ اس عورت کی نماز ہے یا نہیں ہے استحادا کے کوئی خون اس کے بر امت کے خون ریزی کا فتویٰ دیا ہے جتنے بھی یہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اس میں فتوا دینا کہ یہ جائز ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو عام بات نہیں ہے غلطی انسان سے ایک مرتبہ ہوتی ہے اجتہاد میں اگر وہ عالم مجتہد ہے تب اس کو اجر ملے گا پہلے تو عالم مجتہد نہیں ہے پھر جو غلطی اس نے کی کی چیز میں کی ہے ایک شخص قتل نہیں کئی لوگ مر رہے ہیں دنیا میں اس کی تعید میں یہ شخص اس کے پیچھے کھڑا ہے سب کی تعید کر رہے کہ یہ حق ہے اس راستے پر چلتے رہو اور جو لوگ مر رہے ہیں وہ شہید ہیں جنت ہو رہے ان کے انتظار کر رہی ہے اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں اگر استحدے کے مسئلے میں کوئی غلطی کرتا تو کبھی لوگ نہ کہتے کہ یہ عالم ہے یہ راست پہ ہے اس نے تو غلط فتویٰ دیا ہے وہ عورت نماز کیسے پڑھ سکے جس کو ہیر کا خون جاری ہے اس کی نماز باطل ہے کوئی ماننے کے لیے تیار ہوتا کوئی نہ ہوتا لیکن یہ تعجب اجب کی بات ہے مسلمانوں قتل عام ہو رہا ہے خون ریزی ہو رہے ہیں مسلمانوں کی وہ لوگوں کی فتوا کو دین سمجھ کے عمل کر رہے ہیں تو یہ کہنا ہے کہ اس کو ایک اجے ملے گا میں تو ایک ہوں تو اس کو کوئی اجر ملے گا اجے تو دور کی بات ہے گناہ پہ گناہ وہ شخص حاصل کر رہا ہے کیونکہ اس کا ان فتوا کی وجہ سے جو قتل عام ہو رہا ہے اس میں نہ اچھا نہ برا کوئی بچ نہیں بچ رہا سب سب شامل ہو گئے ہیں بلکہ بچے اور عورتیں بھی اور بوڑھے بھی ان حملوں کی ضد میں آ گئے کتنی مرتبہ بلاسٹ ہوا ہے کتنے بچے مرے ہیں کئی مرتبہ معصوم بچے معصوم جانے چلیے ان کا کیا قصور تھا کیا انہوں نے کسی اپنا کی بیعت کی ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہے